بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہا الذین آمنوا اوفو بالعکوم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 چرنے والے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں مگر حالت احرام میں شکار کو حلال نہ جاننا اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے یا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا يَتَعَوَّنُ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اللہ شدید الْعِقَابِ مومنو اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا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 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَمًا نُصِبَ وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَذْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 بڑا مہربان ہے ماذا احل نگ قل احل اش کئی وما ولن من الجوارح جل بین مما نل ن اے نبی تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں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 سَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آَنْتُمْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ مِنْ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون مؤمنو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 وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ بنسل پھر لوک پھر کم والا ادھیل نمجن ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواه اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے اور اللہ نے فرمایا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 اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نئے خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو سو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا أَخَذْنَا مما به والبغضاء الى يوم وسوف ينبئهم بما كَانُوا يَصْنَعُونَ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نسارا ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا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 اللہ ان قریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا یا کتاب الكتاب قد جاءکم رسولنا روم کم تم مما فون تخفون من الكتاب یو بین الکم کسی تم تو فون منل کتاب یاد جم من کتاب اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں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 بل تم بش من من اور وئی اور نسارا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے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 اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترة من الرسل ان تقولوا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر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 اذ جعل اور جب موسا نے اپنے قوم سے کہا کہ بھائیوں تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ انعیت فرمایا کہ اہلِ عالم میں سے کسی کو نہیں دیا یا قوم دخلوا الارض المقدسة التي کتب اللہ لکم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین اے بھائیو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 وَإِنَّا لن ندخلها يخرجوا منها فإن يخرجوا منها داخلون وہ کہنے لگے کہ موسا وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ سرزمین سے نہ نکل جائے ہم وہاں جا نہیں سکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم جا داخل ہوں گے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 ابھی کا فتح جزا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی پھر تو اہل دو میں سے ہو جائے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 خسارا پانے والوں میں ہو گیا سدا صلاحیل اور مسلح سوت مین اب اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے کمبختی مجھ سے اتنا بنا ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا پھر وہ پشیمان ہو گیا من اسرو من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فیل قتل الناس جميعا ومن سجمی اح پک الناس جميعا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 اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کے تمہارے قابو میں آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے جی سب الف بالو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 میں تو ہوں ناگ جو لوگ کافر ہیں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 ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو یہ ان کے کرتوت کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے اور اللہ زبردست ہے صاحبِ حکمت ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ غُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخشتے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے یا ایوہا الرسول لا يحزن کالذین يسارعون فی الکفر منالذین قالو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 اُلَائِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزٍّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو مو سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہے اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں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 یس کم بھن بھون اش بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 تو ایسے ہی لوگ کافی رہیں وہ نل آئی نیول اول نبل سن سن جو حق سو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 سر سدنی مر یا مدد کل بین دئی مو ری جیل سیوں سی ک مو بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ یئی نتر تیو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 ان اللہ لا اے ایمان والو یہود اور نسارا کو دوست نہ بناؤ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص ان میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا نفی قلوبیم مر نفیم یقول نقش یقول فَعَسَ بنا دا ص اللہ عتی او امرس بھی ہوں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 پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشمان ہو کر رہ جائیں گے وہ اقول المنوین اقوس ملوس بہسری اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے اعمال اکارت گئے سو وہ خسارے میں پڑ گئے سوفیل قومی ویو شو نو ادلتی نالل مکم عدل نالل مکمنی نالل کیا فیری نو جونتی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 إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ مسلمانوں تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور وہ مومن ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا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 اور مومن ہو تو اللہ ہی سے ڈرتے رہو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُلُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اور جب تم لوگ نماز کے لیے آزان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہسی اور کھیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے لتا پی حل پن مند عل أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ کلو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 بھلا ان کے بشائق اور علماء انہیں گنا کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں وقالت غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 اداوت اور دشمنی قیامت کے دن تک ڈال دی ہے جب کبھی انہوں نے لڑائی کی آگ جلائے اللہ نے اس کو بجھا دیا اور یہ ملک میں فساد کے لیے دورتے پھرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ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 اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے وسولتا دل کو ملک اے پیغمبر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 حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيهِمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 اللا تكون فتنة فعمو وصمو فعمو وصمو ثم تاب اللہ تون فت ن تم ساموں سم ساموں سمو تم اللہ علیہ سم کثیر بسیروں بایا نو اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی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 وسی ہونی اسلب رب مئی اشریخ بل پپدر جن چہ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 مَلْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثم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 جانتا ہے قُل يا أهل لا في دينكم غير وَلَا تب لا تملو فی نل مِن والا بولوں می کب بولو وہ بولوں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 اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے سالوں لبک سما اور برے کام اسے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے بلا شبہ وہ برا کرتے تھے هم خالدون تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتی ہیں انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے خزون اولیا مت خز ہوں اولیا أَوْلِيَاءَ کم كَثِيرًا من فَاسِقُونَ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 شاہ اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو اس پیغمبر پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور یہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا پس اللہ نے ان کو اس کہنے کے سبب بحث کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور نیکوکاروں کاروں کا یہی صلاح ہے سوروی آل اوہین اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہے نولت اللہ ت مومنو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے پڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو درتے رہو لَا يُآخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُآخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ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 يبين الله لكم آياته لكم اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے معاوضہ نہیں کرے گا لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے معاغزہ کرے گا تو اس کا کفارہ دس ناداروں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل ویال کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا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 ملخمر والمیسر والانصام والازلام رجس من عمل الشیطان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اے ایمان والو شراب اور جوا اور بدھ اور پانسے یہ سب ناپا کام آمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انما يريد ان میوری دش پانو تین بہل قمر میشری و شریانی سہل تم شیتان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش دلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو کیا تم لوگ باز آؤ گے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 لین امنو آمَنُوا سوالی الصَّالِحَاتِ جو نو پیم پائمو مت کوں وَآمَنُوا پالی ہاتی سم مت کوں سم مت کوں آسن ول ہو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گنا نہیں جو وہ کھا چکے جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے مل دن کم نوئی تنوی کم تناله لو ورماحكم ليعلم لیا من يخافه بلو بعد ذلك فله عذاب مومنو کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے حاصل کر سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعات سے تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے سو جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے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 هَدِيًّا بَالِغًا الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ منو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کے جانور نہ مارنا اور جو تم میں جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چوپایا جسے تم میں سے دو موتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے اور یہ قربانی کابے پہنچائی جائے یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا ہے اوم فوی دل بحری وحرم تم فو دل بر تم تیل تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے اور جنگل کے جانوروں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو جعل اللہ ناس والشهر الحرام والهدى والقلاءد ذلك تعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم الله نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب قیام بنایا اور عزت کے مہینے کو اور قربانی کے جانور کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندے ہوں یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور رحیم جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان بھی ہے مَا إِلَّا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے ولو اعجبك يا لعلكم کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی گو ناپاک چیزوں کی کسرت تمہیں اچھی ہی لگے تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ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 قوم من قبلكم ثم بها اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں مگر جب بتائی گئیں تو پھر وہ ان سے منکر ہو گئے جال اللہ میم بہیرتیبتی وسلتیوں اللہ نے نہ تو کوئی بہیرہ مقرر کیا ہے اور نہ کوئی سائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ اکثر عقل سے کام نہیں لیتے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 منو لئی کم پم لو کم بول تم اور کم جمیا نبی عملو اے ایمان والو اپنے آپ کو سنبھالے رہو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 اوہلوین امن د تین کم اد اح دل مؤ تو نلتی اثنان آدل عدل آدل كُمْ او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحتبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله سمانی بل تم لری بھی سمن کیا نل نک ٹو مشہد وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ ادل مین اللہ سنگ مومو جب تم میں سے کسی کی موت آ ہو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 فَآخَرَنِي يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيَقْسِمَانِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدِينَ لمن الظالمين پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گنا حاصل کیا تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو آدمی کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں ذلك ادنا ان على او یوفو او یوفو تو مانو بعد ایمنی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 نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا عرض کریں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے اِل قدوس وَإِذْنلَم تكَكِتابَ وَحكمَةَ وَتوراتَ وَإِنج وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَّينكَ هيَيئةِ الطَيرِ بإذْنِي فَتَن فُخُ فِيهَا فَتَكُ طَيرًا بإذني وَتُبَئُ الْأَكْمَهاَا وَْأَبصَ بإذني وَإِذ تُقْررجُ الْ المَوْوتَ علا سقین کث کث انلر جب اللہ عیسا سے فرمائے گا کہ اے اب ابن مریم میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے جب میں نے رول القدس یعنی جبریل سے تمہاری مدد کی تم گود میں بھی اور جوان ہو کر بھی لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے پرندے کی شکل بناتے تھے پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا اور پیدائشی اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے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 تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں اف کوئی سب نم یمست پیوں رب نزل اد تم مین سم کالت کن کو سی یاد کرو جب ہواریوں نے کہا کہ اے ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے فرمایا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو نوری وَنَقُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خان کے نزول پر گوا رہیں قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ مَّا رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا تَكُونُ لَنَا عِيدًا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وانت خیر تب عی ابن نے مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پسلوں سب کے لیے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق ادا فرمانے والا ہے قال الله انني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين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 مَا مَا أَنْتَ عَلَّامُ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 وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بج اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو, تو ہی ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر انہیں بخش دے تو تیری مہربانی اس لیے کہ تو ہی غالب ہے حکمت والا ہے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 اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں بستے رہیں گے اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں یہی بڑی کامیابی ہے اللہ کو سما اللہ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے